مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَاللَّهُ إله إِلَّا لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ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 رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يحديه يشرح صدره للإسلام وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُزِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ زَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسَّعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا سِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَسَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَزَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ حضرت محترم اللہ مالک ہم سب پہ رحم فرمائے اس مالک کی اتنے انعامات اور اتنی نعمتیں ہم پہ ہیں کہ اللہ مالک خود فرماتے ہیں ب ان تعدو نعمت اللہ تحسوہ میں نے اے حضرت انسان اتنی نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے تم ان کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے صرف گننا چاہو تو ساری زندگی لگے رہے تو گن نہیں سکتے اور اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب سے عظیم نعمت جو ہے وہ اسلام ہے جو اللہ مالک کسی انسان کو عطا کرتا ہے جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑی اس میں بھی اللہ رب العزت اسی کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں فم دہ دہ جس بندے کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے یعنی اس کا مطلب ہے ہر انسان ہدایت پہ نہیں ہے جس بندے کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں یشرح رح للاسلام اسلام اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں یعنی اسلام کے احکامات اس کے عوامر و مناہی جو ہیں انسان کے لیے وہ پسندیدہ بن جاتے ہیں بلکہ یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت کو اصلاً یہ بنایا ہے جس کا سورت حجرات کے اندر بھی تذکرہ کیا اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ہر انسان کے اندر جو مسلمان کہلاتا ہے جو مسلمان بنتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر مانتا ہے جو اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے اللہ نے اس کے دل کو مزین کیا ہوا ہے اللہ اسے سب سے زیادہ محبت سب سے زیادہ پیاری چیز اگر زندگی میں لگتی ہے تو وہ ایمان ہے کر رہا کمل کفر اول فسوک اول طرح ایک مسلمان ایمان کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی طرح وہ کفر اور گناہ کے ساتھ اتنی ہی نفرت کرتا ہے یہ ایک کرائیٹیریا ہے یہ ایک ترازو ہے جو ہم تول سکتے ہیں اپنی زندگی کو پرکھ سکتے ہیں اس ترازو کو لگا کے بحثیت مسلمان اگر ہمارے لیے ایمان دنیا کی سب سے پسندیدہ چیز ہے اور کفر اور گنا ہمارے لیے سب سے قابل نفرت ہے تو ہم اس ترازو پہ پورا آگئے اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو ہمیں اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے کیونکہ جو نعمت اللہ نے دی تھی ہم اس نعمت کا حق نہیں ادا کرتے میرے عزیز بھائیوں سورت یوسف کے اندر اللہ نے ایک بات کا تذکرہ کیا ہے ہمیں وہ سن کے یا اس پہ غور کرے تو انسان کا دل کانپ جاتا ہے کیا اللہ نہ کرے میں بھی تو کہیں انہیں میں شمار نہیں ہوں اللہ رب العزت اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وما اکثر الناس ولو بھی اے نبی تم کتنی ہی چاہت کر لو کتنی ہی جد وجہد کر لو کتنا ہی نے مختلف نشانیاں دکھا دو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتلا دو وما اکثر الناس اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اسی کے آگے دوسری آیت میں فرماتے ہیں اکثر وما اکثر وما لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں مگر ایماندار نہیں ہوتے وہم وہ مشرقن وہ شرک کی گندگی میں پڑ جاتے ہیں تو ہم بھی اپنی زندگی پہ غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ غور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جو ہے یہ ایک روشن مینار کی طرح ہے مینار اس چیز کو کہتے ہیں جو دوسری عمارات سے بلند ہو اور وہ دور سے ہر چیز ہر انسان کو نظر آتا ہو کہا ایک مسلمان کی مثال ایک روشن مینار کی طرح ہے اور جس طرح روشن مینار دوسروں سے چھپ نہیں سکتا اس کی روشنی اس کی خوبصورتی کو دور سے پہچانا جا سکتا ہے اسی طرح مسلمان وہ ہے جو جس کا کردار جس کے معاملات دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ ہوں جس طرح ایک روشن منار دوسری عمارات سے الگ نظر آتا ہے اسی طرح ایک مسلمان اپنے کردار و عمل کے اعتبار سے دوسروں سے الگ نظر آنا چاہیے یہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ کا یہ بھی ارشاد مستدرک حاکم میں ہے حضرت عبداللہ اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کامیاب ہو گیا انسان کون جس کے اندر تین صفات آ گئی پہلی بات اللہ رب العزت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اسے اسلام کی توفیق بخشی اور اس نے اس دین کو اپنے لیے پسند کر لیا اللہ نے اسے توفیق بخشی اور اس نے اپنے لیے پسند کر لیا اور پھر اس کے بعد اسے ضرورت کے لائق روزی دے دی گئی اور اس نے اس پہ قناعت کر لی کہ جو میرے مالک نے میری قسمت میں لکھا میں کسی اور طرف نہیں دیکھوں گا کسی حرام کی طرف نہیں جاؤں گا کوئی ایسا طریقہ کار اختیار نہیں کروں گا جو میرے مالک کی منشا کے بغیر ہو جو اس نے مجھے دیا میں اس پہ قناعت کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے بحثیت انسان ہم میں سے ہر انسان کے من میں ایک لالچ ہے ایک ہرس ہے جو گناہ تو نہیں لیکن ایک مسلمان سے اللہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس پہ قناعت کرو اور جس نے قناعت کر لی پہلی بات اسلام کو خوشی سے قبول کیا اور اپنی زندگی پہ اسے خوشی کے ساتھ نافذ کیا جو اللہ نے اسے رزق دیا اس پہ کناحت کی اسی پہ زندہ رہا اور موت آ گئی وہ کامیاب ہو گیا اللہ ہمیں بھی مسلمان بنائے آپ یہ دیکھیں اسلام یا مسلمانی یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے جسے ہم نے سمجھ لیا ہے ہمارا تصور یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار کر لے خلاص بس وہ مسلمان ہے لیکن شریعت اس بات کو نہیں مانتی اسلام اور ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ان انسان جس بات کا اقرار کرتا ہے عمل کے ذریعے ثابت کرے کہ جو میں کہتا ہوں اس کے مطابق کرتا ہوں اگر انسان ایسا نہیں کرتا تو اللہ رب العزت اس کو نفاق کی علامت کہتے ہیں اللہ رب العزت فرماتی الذین یادین اے لوگوں جو ایمان کا دعوی کرتے ہو لمت مالا تفالون جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہوں؟ یعنی انسان جو کہتا ہے خصوصاً وہ انسان جو ایمان کا دعوے دار ہے اس کے لیے یہ فرض ہے کہ جو وہ کہے اس کے مطابق عمل کرے بحثیت مسلمان ہم اللہ کو رب مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر مانتے ہیں اسلام کا مطلب ہے کہ اپنی ذات کو اپنی خواہشات کو اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دینا کہ جیسے اللہ چاہیں گے ویسے زندگی گزاروں گا ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص کلمہ پڑا اور دائرہ اسلام میں آ گیا اسلام کا دائرہ کیا ہے کہ اس میں کچھ باتیں حلال ہیں کچھ حرام ہیں یہ کرو یہ نہ کرو اس طرح چلو اس طرح نہ چلو اس طرح زندگی بسر کرو اس طرح نہ کرو ہم پھر پابند ہو جاتے ہیں ایک کافر آدمی جو اسلام میں داخل نہیں ہوتا وہ کسی چیز کا پابند نہیں جیسے چاہتا ہے زندگی گزارے لیکن ایک مسلمان ہونے والا شخص یہ پابند ہے کہ اس کی عمل تو دور کی بات ہے اس کی ذہنی سوچ بھی اللہ کی تابے داری میں ہونی چاہیے ہم میں سے بہت بلکہ ہم سب دعوے دار تو ہیں اسلام کے لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم میں سے اتنی کوتاحیاں ہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہم سب اتنی کتاحیاں ہیں کہ اگر انھی باتوں پہ اللہ نے پوچھ لیا صرف ایک بات کہ اپنی زندگی میں جو ایک جسم تھا جس کے تم مالک تھے اس میں کتنا اسلام نافذ کیا تھا کم از کم میرے پاس تو جواب نہیں ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ ہمیں اس بات کا جواب دینا پڑے گا ہماری گفتگو ہمارا کردار ہمارے اعمال ہمارے معاملات اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا يَعْمَلُونَ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ غافل نہیں بیٹھا ہوا یہ مت سوچو کہ اللہ کو پتا نہیں ہے کیا کر رہے ہو ہم اچھے بننے کے لیے اپنے آپ پہ ایسا غلاف چڑاتے ہیں کہ سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ میرے من کا کسی کو کیا پتا لوگ یہی سمجھیں گے بڑا اچھا ہے لیکن لوگوں کو تو میں دھوکہ دے سکتا ہوں ایک ذات ایسی ہے جسے ہم میں سے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ویالما تخفصد <الصدور> وہ ہمارے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے ایک بات سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کے خوف زدہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلامی معاشرے کو اسلامی تہذیب کو انسانی کردار کو اتنا کفر یہودیت مجوسیت عیسائیت دہریت یہ نقصان نہیں دے سکتی جتنا دین کو دو چیزیں نقصان دیتی ہیں ایک منافقت اور دوسرا الہاد منافقت کیا ہے کہ زمان پہ ہماری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کریں اور اللہ کی بات بھی نہ مانیں اور محمد الرسول اللہ کو رہبر مانیں اور اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی رہبر نہیں اور اللہ کی اللہ کے رسول کی بات کا انکار کریں اپنے مولوی پیر امام کی بات کو ترجیح دیں اس کا نام ہے الحاد اسے منافقت بھی کہتے ہیں کہ ہم کہہ جو رہے ہیں اس کے مطابق کر نہیں رہے ہم نے کلمہ اپنے مولوی صاحب کا نہیں پڑا ہوا ہم نے کلمہ کسی امام صاحب کا نہیں پڑا ہوا ان اماموں کی فضیلت ان کی برتری کو سلام لیکن ساری کائنات کے امام بھی مل جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے آنے والے ذروں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے تو جب آپ سب سے بلند و برتر ہیں آپ سب سے بڑے رہبر ہیں اور اللہ نے ہماری رہبلی کے لیے آپ کو چنا ہے ہم آپ کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسری قوموں پہ فضیلت دیتے ہیں اور اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں تو کتنی شرم کی بات ہے جب بات آتی ہے حکم آتا ہے رسول اللہ کا تو ہم اپنے فرقے کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں یہ ہے الہاد الہاد یہ ہے اللہ رب العزت سورت فصلت میں فرماتے ہیں جو ہماری آیات میں الہاد کرتے ہیں ہم سے وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں ہم انہیں دیکھ رہے ہیں اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ الہاد جو ہے الہاد ہوتا ہے بے دین کے مقابلے میں ایک پیرلر چیز کو کھڑا کرنا اور علماء بھی ملحد ہو سکتے ہیں عام آدمی میں ملحد ہے ملحد اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ نے ایک حکم فرمایا اور اس کا حکم واضح ہے وہیل اس اس کرتا ہے یا اس کے لیے اپنی مرضی کی بات نکالنے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت ایسے علماء کے متعلق فرماتے ہیں ان فی لا اندینہ ہم سے وہ مخفی نہیں ہے ہم سے پشیدہ نہیں ہے ہم جانتے ہیں کون اللہ کی کتاب کو صحیح طریقے سے لیتا ہے کون اسے سادگی سے اپناتا ہے اور کون اللہ کی آیات کو بگاڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور ایک الہاد عوام الناس کا ہے کہ دین کا حکم ہے حکارت سے چھوٹ ٹھکرا دیا او بھائی یہ پرانی باتیں ہیں چھوڑو اس مسلمان معاشرے کے اندر یہ کینسر کی طرح سرائت کر چکا ہے ہم میں سے ہر انسان کو پتا ہے چوری بری چیز ہے چوری کرتے ہیں قتل بری چیز ہے قتل کرتے ہیں اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل نہ کرنا اللہ کی نافرمانی ہے اور جہنم کا سبب ہے ہم کرتے ہیں اللہ رب العزت پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں افمین القاف نار خیرن اے مسلمانوں اللہ کو رب ماننے والو اس کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو ایک بات تو بتاؤ افمین القا فنار جو اپنے اعمال کے سبب جہنم میں جا گرے گا امیاتی آمن یومل قیاما ایک وہ شخص جو ایمان کی نعمت لے کے اللہ کے حضور پیش ہوگا یہ برابر ہو سکتے ہیں یعنی الہاب جو ہے انسان کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے اور ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے ہم اس کوی کے مرتکب ہیں اللہ رب العزت ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ان نلدین ی الحدون فی لا یکف ن اور یاد رکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں بڑی توجیحات بہت باتیں اپنے ذہنوں میں سوچتے ہیں کہ اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے اس کو ایسے ہی کر لیں گے اس کا یہ جواب دے نہیں لیکن یاد رکھیں اللہ رب العزت نے سورت حاکا کے اندر ایک نقشہ کھینچا ہے ایک ان انسانوں کا جو اسلام لانے کے بعد اسلام کے اوپر اپنی زندگی گزارتے ہیں جو اپنے ایمان کا تحفظ کرتے ہیں جو اسلام اور ایمان کے منافی چیزیں ہیں ان سے اجتناب کرتے ہیں ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کا نامائے اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتاب کتابیاں مل خالیا کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما لے وَأَمَّا من امامنتی کتاب اہوبی امینی جب ان کا نام آمال ان کے رزلٹ زندگی کے معاملات ان کا رزلٹ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ من یا کتاب بہو بھی وہ خوشی سے لوگوں کو دکھاتا پھر پھرے گا ہا اولا امکر اُتاب یا میری کتاب کو پڑھو میرے نامہ اعمال کو پڑھو تم دنیا میں مجھے تان تشنی کرتے تھے مجھے کہتے تھے کہ یہ بیوقوف ہے یہ اپنی زندگی کو اس طرح ضائع کر رہا ہے لیکن آج دیکھو فعق الحا مقرو کتاب اب دیکھو میں نے اپنی زندگی ضائع کی ہے یا اپنی زندگی کو کسی کام پہ لگایا ہوا تھا کیونکہ آج ہمارا کرائٹیریا یہ ہے ہمارا تصور یہ ہے <coughs> جو دنیا میں بڑا تاجر ہے جو دنیا میں بڑا صنعت کار ہے جو دنیا میں بہت بڑا کاشتکار اور جاگیردار ہے وہ کامیاب ہے لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کامیاب میری نظروں میں یہ ہے جس نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل ہو گیا حقیقتا وہ کامیاب ہے اللہ ہمیں بھی یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ کہے گا فَيَقُولُهَا لوہاؤ مکر یہ دیکھو میری کتاب کو پڑھو انی زنن تو انی ملاقن حسابیا مجھے یہ پتا تھا میرا ایمان تھا کہ ایک دن مجھے اپنے رب سے بھی ملنا ہے اور اپنے اعمال کو بھی دیکھنا ہے انی زنن تو انی ملاقن حسابیا پھر اللہ کیا کہیں گے جس نے اپنی زندگی کو ایش و عشرت سے بے حیائی برائی سے روک لیا اللہ اسے کہے گا جا تمہیں ایسی ایش کرواؤں گا راضی ہو جائے گا یہ عیش و عشرت صرف ہمارا اس کا دورانیہ تھوڑا سا ہے جوانی میں پہنچنے سے لے کر جوانی ڈھلنے تک دس یا بارہ سال پھر ختم یا بڑاپا یا بچپن انسان کتنی دیر انجوائے کرتا ہے لیکن وہ تو ایسی زندگی ہے جس میں نہ بچپن ہے نہ بڑھاپا ہے ہمیشہ اللہ جوان ہی رکھیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب تمہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا فہوفی عیشت راضیہ کیا تمہیں ایسی ایش کرواؤں گا راضی ہو جائے گا فوفی عیشت را <الرَّادِيَّة> دیا پھر آگے دوسری بات وہ من خفت موازین جس کے اعمال تو لے جائیں گے نیکیاں کم نکلیں گی برائیاں زیادہ ہو جائیں گی نیکیوں کا پلڑا کم ہو جائے گا وہ من خفت موازین اللہ فوق پر اماں من اوتی یا کتاب بشمالی جب اس کا ناما اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پھر یہ رو رو کے کہے گا یا لیتنی لم او تاب یا کاش مجھے یہ کبھی نہ ملتا و لمری ماں میں اپنے حساب کو کبھی نہ دیکھتا یا لئی تہا القاضیہ میرے خلاف کیسا فیصلہ آ گیا ما اونا انی مالیا جو اتنا مال کمایا تھا میرے کسی کام نہ آیا حالانکہ انی سلطانیہ جو دلیلیں گڑی تھی وہ میرے خلاف آ گئی آج انسان دلیلیں گڑتا ہے اور سمجھتا ہے ایسے کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا کیونکہ ہم لوگوں کو چکر دینے میں بڑے ماہر ہیں اور سمجھتے ہیں ایک کیا ساری دنیا کو چکر دے کے میں اب تک گزارا کر رہا ہوں تو کیا وہاں چکر نہیں دے سکوں گا نی سلطانیہ جتنی دلیلیں انسان گھڑے گا اتنا ہی پھنستا چلا جائے گا اس کی دنیا میں مثال دیکھنی ہے تو بنی اسرائیل بڑے چلاک سمجھتے تھے اپنے آپ کو بڑے مکار تھے جب بھی انبیاء انہیں کسی بات کا حکم دیتے وہ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی دلیل لے آتے یہ کرو ایسے نہیں ایسے ایسے نہ ہوتا ایسے ہو جاتا تو پھر ہم کر لیتے تو جتنی چلاکی اور مکاری کی اللہ اتنی ہی سختی ان پہ کرتا گیا بالآخر آخر اس کا ریزلٹ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان کے لیے دین پہ عمل کرنا ہی مشکل ہو گیا جب دن پہ عمل نہ کیا تو اللہ نے قیامت تک کے لیے لانت ڈال دی کفر اسرائی لالی کا بیما سا کانو یا تدون اللہ کہتے ہیں حد سے بھڑ گئے تھے اور ہر بات میں اللہ کی نافرمانی کرتے تھے میرے عزیز بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت میری امت پہ بھی آئے گا جو کچھ یہود کر رہے ہیں یہی کچھ یہ کریں گے یہ بالکل ان کے برابر برابر اس طرح آ جائیں گے جس طرح دو پاؤں کے جوتے ہیں کبھی کسی کا جوتا ایک چھوٹا بڑا نہیں ہوتا جس طرح ایک جوتے کے دوسرا جوتا برابر ہوتا ہے اسی طرح میری امت کے لوگ وہی کچھ کریں گے جو یہود کرتے ہیں ایک حدیث میں آیا ہے اگر ایک یہودی کسی بل میں سانپ کی یا گو کی بل میں سر گسائے گا تو یہ بھی وہیں پہ سر ڈالیں گے اور ایک اتنی سخت بات کہی آپ نے فرمایا اگر یہودی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے باز نہیں آتی تو ایسے گندے اور غلیز لوگ میری امت میں بھی ہوں گے تو یہ ہے وہ الہاد جس نے ہماری اسلامی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے ہم خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اللہ رب العزت نے جو کرائیٹیریا جو نقشہ بنایا ہے جو سکیچ دیا ہے مسلمان کا ہم کسی بھی زاویے میں اس سے پورا نہیں اترتے اللہ ماشا اللہ ہاں اگر سارے ہی ختم ہو گئے تو اللہ پھر اس زمین کو ہی ختم کر دے گا کہ جن کے لیے میں نے دنیا بنائی تھی اب وہ نہیں تو مجھے اس زمین کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ ہیں اللہ ہمیں بھی ان جیسا بننے کی توفیق تھا فرمائے لیکن یہ بات یاد رکھیں ہمیں اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا لوگ کہتے ہیں نا فلاں کے ساتھ مخلص ہو جاؤ دوستی میں مخلص ہو جاؤ کام میں مخلص ہو جاؤ فلاں کام میں ٹھیک ہے سب میں ہونا چاہیے لیکن اپنی ذات کے معاملے میں بھی ہمیں مخلص ہونا چاہیے کیوں اگر ہمارا اخلاص ہوگا تو ہم وہ کام نہیں کریں گے جس کے نتائج ہمارے جسم کے لیے برے ہوں گے تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی اور یہ بات بتلائی کہ یاد رکھو دنیا میں جتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہے ان میں سب سے بڑی نعمت اسلام ہے <تصفح> اور اسلام ایسے ہی نہیں ملتا اللہ فرماتے ہیں فم یور دہدیا جب اللہ کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں یش راہ سدراہ اسلام اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو سینے کو کھولنے کا مطلب کہ اس کے سینے سینہ ہر نیک عمل کے لیے تیار ہوتا ہے اور جس کے لیے اللہ زلالت اور گمراہی کا رستہ اختیار کرتے ہیں یعنی وہ ایسے ایسا رزلٹ اللہ کو دیتا ہے اپنے آپ کو ایسے انداز میں اللہ رب العزت کے حضور پیش کرتا ہے کہ اللہ اس کے لیے گمراہی کا ارادہ کر لیتے ہیں کہا سل یج الدراہ کن ہر في کانا اس کے سینے کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی اچھا عمل کرنا اس کے لیے اس طرح ہوتا ہے جس طرح آسمان پہ چڑھنا مشکل ہے اس طرح یہ مشکل ہوتا ہے میں اللہ کا واسطہ دے کے ایک بات پوچھتا ہوں ہم جو لوگ نماز نہیں پڑھتے آپ کسی بھی وقت بات کر کے دیکھ لیں وہ کہیں گے کہ بھائی مشکل ہے کام کا حرج ہوتا ہے ہمارے لیے فلا نماز مشکل ہے فلا ایسے ہے فلا ایسے ہے یعنی ہزار حجتیں کریں گے لیکن جس مسلمان کو اللہ نے نماز کی توفیق بخشی ہے وہ اللہ کے واسطے یہ بات بتلائیں کہ نماز ان کی زندگی ان کے کاروبار ان کے معاملات میں اثر انداز ہوتی ہے شاہ ان کے لیے ایک خوشی کا سبب دیتی ہے ایک نمازی آدمی مسلمانوں کے ساتھ مل کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عبادت کرنے والا اور ایک نہ کرنے والا اللہ نے مثال یہ دی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والا اس طرح ہے جس طرح زندہ انسان اور نہ کرنے والا اس طرح ہے جس طرح مردار پڑا ہوا ہے تو یاد رکھیں اسلام کے اوپر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ رب العزت سورت واللیل میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْتَى وَتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَأَمَّا مَنْ أَعْتَى جو شخص لوگوں سے چھینتا نہیں بلیکن لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے وَتَّقَى اور اپنے دل میں خوفِ خدا رکھتا ہے وصدق کا ہر اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے میں اس پہ حمل کروں گا یہ رسول اللہ کا حکم ہے میں اس کے مطابق زندگی بسر کروں گا فصن یسرسرا اللہ فرماتے ہیں میں دین کا رستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں اور اس کے برعکس دوسرا اللہ اکبر وہ اما مم بخیلا وستغنا چھیننا نہیں جو صرف بخیلی کرے گا بخیلی یہ ہوتی ہے کہ کسی کو دینا کچھ نہ وہ اما مم باخیلا اور وہ لاپرواہی اختیار کرتا ہے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا فلاں نہیں کیا روزہ نہیں رکھا تو کیا ہوا کہا وہ اما مم بخیلا وستغنا وزلحوسنا اسے ہر بری چیز اچھی لگتی ہے تو فسن اللہ دین کا ہر معاملہ اس کے لیے مشکل بنا دیتا ہے اس کے لیے حلال کمانا مشکل اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل اس کے لیے زکات دینا مشکل اس کے لیے حج اور عمرہ کرنا مشکل اس کے لیے ہر بلا کام اللہ فسان اللہ کہتے ہیں میں کروں گا اس کے لیے اس کے لیے دین کا ہر معاملہ مشکل کر دوں گا وقت ہی نہیں ملے گا اور یہ باتیں جب ہم سنتے ہیں جب پڑھتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم سے کیا کردار ادا ہو رہا ہے اس لیے ہمیں وہ پہلے لوگ جو ہیں اما منآتا و تا کا وسودا کا عطا کریں اچھا اگر کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو بات ہی اچھی کر دیں اللہ جانتا ہے یقین جانیے کہ ہمارے پاس یہ نعمت بھی چھن گئی ہے جب دو دوست آپس میں باہم گفتگو کر رہے ہوں جا رہے ہوں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زبان سے کتنی غلازتیں نکالتے ہیں کتنی گندگی نکلتی ہے ہماری زبان سے ہم تو کسی کو اچھا بول نہیں دے سکتے ہم تو کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے ہم تو کسی کی دھارس نہیں بنا سکتے اور پھر کہتے ہیں ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں اور یہ کب ہوتا ہے و تقا جب دل میں خوف خدا ہوگا وسط دقبل حوصلہ یاد رکھیں جب اچھی بات آئے تو اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے اس کی تصدیق کرنی چاہیے اسے سچا ہی سمجھنا چاہیے اور سچی بات کیا ہے اللہ کے قرآن کی ومن لوگوں بات کہنے میں اللہ سے سچا گون ہو سکتا ہے اللہ وسلم کی ذات کی بات اگر کائنات میں کسی کی اچھی بات ہو سکتی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی بات ہے تو کائنات کی سب سے اچھی باتوں کی جب تکزیب کریں گے ان کو جھٹلائیں گے ان کو نہیں کریں گے انہیں قبول نہیں کریں گے تو مجھے بتائیں کس اسلام کو لے کے ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے یہ پہلے بھی بات میں عرض کر چکا دیکھیں ہم اس بات کا عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں کہ ہم اولاد کو کہتے رہے انہوں نے ہماری بات نہ مانی ماں باپ کو کہا انہوں نے بات نہیں مانی یہ بھی عذر ہو سکتا ہے بیوی کو بہنوں بھائیوں کو کہا انہوں نے نہ مانی یہ بھی عذر ہو سکتا ہے کیا ہم یہ بھی عذر کر سکتے ہیں اس جسم نے میری نہیں مانی کیا ہمارے پاس یہ بھی عذر ہے تو ہماری اچھائی اور برائی تو شروع ہی اپنے جسم سے ہوتی ہے اگر ہم اچھے بننے کی کوشش کریں گے تو یقین مانیے ایک محدث کا خول ہے اس وقت ذہن میں ان کا نام نہیں ہے کہنے لگے اللہ اکبر جب میں گھر جاتا ہوں تو اگر تو میرے ساتھ معاملات اچھے ہوں میری اولاد میری بات مانے میرے ساتھ معاملات اچھے کریں میری بیوی بی میری حیا عزت کرے تو میں سمجھتا ہوں میں درست جا رہا ہوں لیکن جب بھی مجھ سے کوئی کتا ہی ہوتی ہے تو فورن اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے میرے گھر میں ہی اس کا رزلٹ آ جاتا ہے یا بیوی بدتمیزی بی کر دیتی ہے یا اولاد میں سے کوئی کر دیتا ہے یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے یعنی یہ قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے لیکن ایک شخص نے اپنا تجربہ بتلایا تو اس لیے حقیقت بات بھی یہ ہے کہ ہم بھی کبھی غور کریں جب ہم سے غلطی ہوتی ہے نا تو اس کا رزلٹ فورن مل جاتا ہے تو اگر خدا نخواستہ ہمیں رزلٹ نہیں ملتا تو پھر یاد رکھیں اللہ رب العزت کسی سخت معاملے میں ہمیں مبتلا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ضمیر ہمیں برائی پہ ملامت نہیں کر رہا جب یہ کیفیت ہو جائے نا یہ اللہ کی طرف سے سخت ناراضگی ہوتی ہے کہ انسان غلط کام بھی کر رہا ہے لیکن اس کا ضمیر اسے ٹوک نہیں رہا اسے احساس پیدا نہیں ہو رہا کہ میں غلط کر رہا ہوں جب انسان کسی کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ غلط پہ غلط کیا جا رہا ہے اور اسے احساس نہیں ہو رہا پھر کوئی یقین کر لے اپنی بربادی کا کہ اللہ اسے کسی بہت بڑے عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں اس لیے مہلت دے رہے ہیں اس لیے میرے عزیز بھائی اللہ مالک نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی ہے جس کا نام اسلام ہے اس اسلام کی قدر کیجئے اس کی قدر کیا ہے اسلام ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ ایک طریقہ دیتا ہے ہم اس طریقے کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں اپنے گھروں میں کریں یقین مانیے ہماری زندگی کی بہت سی مشکلات ختم ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ بات یاد رکھیں مشکلات ڈالنا اور مشکلات سے نکالنا یہ دونوں چیزیں صرف اللہ کے پاس ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سسک اللہ بزرن جب اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دے فلا کا شفا کوئی اس مصیبت سے نہیں نکال سکتا اللہ صرف وہ نکال سکتا ہے جب اللہ تمہیں کوئی نعمت کوئی اپنا فضل کوئی بہتری عطا کرنا چاہیے فلاں رات فضلی ساری دنیا کے لوگ بند باندھ کے بھی کھڑے ہو جائیں تو اللہ کے فضل کو اس پہ نہیں روک سکتے جو اللہ کسی کو دینا چاہتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں نا ہم مسجد میں آتے ہیں تو کیا دعا ہے اللہ اللہ اکبر لمبی دعا اس کا چھوٹا سا کلمہ آخری ہم پڑھتے ہیں اللہ ابواب رحمت پوری دعا یہ ہے آروز بلّہ بجی ہل کریم و سلطان الرجیم بسم اللہ وسلات والسلام على رسول اللہ رب افتح مفتاحلی ابواب وبرحمت اعوذ باللہ العظیم اے اللہ تو سب سے عظیم ہے تیری پناہ میں آتا ہوں کریم تیرا چہرہ سب سے باعزت ہے وہ سلطان قدیم ہمیشہ کا بادشاہ تو ہے میرے شیطان رضیم شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا ہوں رب بگ اللہ تو مجھے معاف کر لے وف تخلی باب رحمتک اپنی رحمت کے دروازے مجھ پہ کھول دے جب باہر نکلتے تو کیا کرتے من فضلك اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں اللہ من الشیطان الرجیم اللہ اب تیرے گھر سے نکلنے لگا ہوں تو مجھے شیطان مردود سے بچا کے رکھنا یہ شیطان ہمیں دین سے دور کرتا ہے اور اللہ ہمیں اپنا فضل عطا کرتا ہے ہم اللہ سے اس کی رحمت اور اس کا فضل مانگتے رہیں اللہ سے اس کا فضل مانگیں جب اللہ اپنا فضل عطا کر دے تو پھر کوئی ہمیں کچھ نہیں کر سکتا دیکھے ہر روز قتل و غارت کری روزانہ کوئی نہ کوئی دکھ بری داستان کوئی نہ کوئی ازیت اور تکلیف ہم مبتلا ہوتے ہیں لیکن ہم سوچتے نہیں ہے کہ آج یہ آگ اگر کسی کے گھر میں ہے تو کل ہمارے پاس بھی آ سکتی ہے تو اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اس سے پہلے پہلے اپنی سوچ کو بدل لیں اس دین کو نعمت سمجھیں اس کے حکموں کے مطابق چلیں یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اکول ہادق ان الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہ ببارکا محمد ان والا محمد ان کمارک تعلیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم انََََََََََََََََََََ کا مجید ایک بھائی نے سوال کیا ہے جمعہ کی اذان سے پہلے جتنے بھائی آتے ہیں کیا سب کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے نہیں میرے عزیز بھائی حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے وقت میں بہت پہلے آتا ہے یہ وقت کا تعین نہیں کیا کہ فلاں وقت سے فلاں تک اس لیے یہ ایک ترغیب بات کی ہے جو پہلے وقت میں آئے گا جمعے کے دن یعنی اذان سے بہت پہلے وقت میں تو اسے اللہ ایک اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب دیں گے جو دوسری گھڑی میں آئے گا اسے گائے کی قربانی کے جو تیسری میں آئے گا اسے ایک بکرے کی قربانی کے برابر ثواب ملے گا اور جو اس کے بعد آئے گا اسے ایک مرغی صدقہ کرنے کے برابر جو اس کے بعد آئے گا اسے ایک انڈا صدقہ کرنے کے برابر اس کے بعد فرمایا جب معزن اذان کہہ دے گا تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کوشش کر کے جلدی تشریف لایا کریں اللہ رب العزت ہمیں بھی اس اجر کا مستحق بنے یہ محترم حاجی محمد یوسف نشیروی کے بہنوئی حاجی عبدالحق فتح گڑی آج جی افضل جج کے چچا یہ قضائی الہی سے وفات پا گئے ہیں ان کی نماز جنازہ جمعے کے فورن بعد انشاءاللہ یہیں پہ ادا کی جائے گی ساتھی نن سنن اور نوافل بعد میں ادا کریں انشاءاللہ پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے کچھ بیماروں نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی ہے اللہ سے دعا کریں اللہ سب بیماروں کو شفائی کاملہ اجلاتہ فرمائے خصوصاً میری آپ سے التماس ہے ہمارے ادارے میں جمعہ کو گیارہ بجے چھٹی ہوتی ہے تو بچے پھر اپنے گھروں کو جاتے ہیں ہفتے کے بعد کل تین بچے اپنے گھر جا رہے تھے موٹر سائیکل پہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا دو کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ایک کا پاؤںچ کچلا گیا تو اللہ سے دعا کریں وہ ہمارے بیٹوں کی طرح ہے اللہ رب العزت انہیں صحت کام لاجلاتا فرمائے ایک بیٹے کے دو پارے رہتے ہیں اسی طرح تھوڑا تھوڑا قرآن رہتا ہے سارا انہوں نے یاد کیا ہوا ہے اللہ مالک انہیں جلد سے جلد صحت یاب کرے اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ رب العزت سب پر رحم فرمائے ایک بھائی نے کہا تین جمعے پہلے ایک عدد ہیلمٹ ملا ہے جس بھائی کا وہ نشانی بتا کے گیٹ سے عبداللہ وصول کر لے ایک بھائی نے کہا میں سرکاری ملازم بینک سے ایڈوانس سیلری لینا چاہتا ہوں کیونکہ میں مقروض ہوں لیکن بینک والے ہر مہینے میری سیلری سے پیسے کاٹیں گے میرے عزیز بھائی سود لینا کسی صورت جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے سوال کیا رسول اللہ مجھ پہ قرضہ ہے کوئی رستہ نظر نہیں آتا آپ نے اسے ایک کلمہ بتلائے اللہ مقفی نب حلال کا انحرامی کا وغنی نیب فضلی کا من سے اس نے کہا یا رسول اللہ پہاڑ جتنا قرضہ ہے آپ نے فرمایا ان الکلمات کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو پہاڑ سے بڑا بھی قرضہ ہو تو اللہ انشاءاللہ شاء رستہ نکال دیں گے تو میرے پیارے بھائی یہ سود کی لانت میں نہ پڑنا قرضہ دینا تو دور کی بات ہے آپ ہمیشہ کے لیے پھنس جائیں گے اللہ مالک سے آپ کے لیے دعا ہے بلکہ ہر وہ شخص جو کسی بھی سبب مقروض ہے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کے کردے ادا فرمائے اللہ ہم سب کو سود کی لانت سے بچائے یہ ایک بھائی نے کہا کہ میرے ابو جان بیمار ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ سب کے ماں باپ کو سلامتی کے ساتھ صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے اللہ مالک ہر اولاد کو ہر بہن بھائی بیٹی ماں جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کے رحم فرمائے ایک بچے نے آپ سے التماس کی ہے کہ نہم نہ کے امتحان ہو رہے ہیں آپ سے گزارش ہے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں اللہ ہماری سب بچوں کو بیٹوں کو کامیاب بیٹوں بیٹیوں کو سب کو کامیاب کرے زندگی کے ہر امتحان ان کے لیے آسان کر دے میرے عزیز بھائیو بڑا بہت بڑا المیہ ہے یہ الہاد کی بات جو ہو رہی تھی کہ ہمارا میڈیا ہماری بیوروکریسی ہماری حکومت اس میں بے دینی کا بہت زیادہ جراثیم ہے یہ کبھی بھی خیر کی بات لوگوں کو نہیں بتاتے میں نے سعودی ٹیلی ویژن پہ ایک کلپ دیکھا اشتہار تھا ان دنوں وہاں پہ امتحان ہو رہے تھے بچے آتے ہیں امتحان کمرہ میں بیٹھتے ہیں یہ سارا کلپ انہوں نے بنایا ہوا یعنی وہ کمرہ امتحان میں بیٹھتے ہیں جب کویسچن پیپر دیتا ہے تو ہر کے ماتھے پہ شکن ہے تو پھر پس منظر میں ایک آواز ابھرتی ہے کہ اے پیارے بیٹو تم یہ اللہ سے دعا کرو اللہ سہل اللہ ما جعلته الطح وانت تجعل الحزن اذا عزا شی اچھا یہ آواز ابھرتی ہے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بچوں نے سنی ہے یا ان کے ذہن میں آگئی ان کے ہو ٹھلتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے مشکل تیری طرف سے ہے تھی اسے آسان کرتا ہے تو پھر وہ سارے کے سارے پیپر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بڑا خوبصورت لگا کہ وہ ایک تعلیم دیتے ہیں اپنے بچوں کو یعنی ان کے اندر بے دینی اور دہریا پن نہیں ہے وہ اپنے بچوں کو خوبصورت کلمات سکھلاتے ہیں اور یقین جانیے میں اپ اپنی زندگی کے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سخت سے سخت مشکل میں پھنسا ہوں ایک کام نہ ہونے کی امید ہے کہ نہیں ہو سکتا لیکن ان کلمات کے ساتھ اگر اللہ سے دعا مانگی ہے تو اللہ نے وہ کام آسان کر دیا ہے میں پھر پڑھتا ہوں اللہ لا صاحلہ اللہ ما جا التح اے میرے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے و ان تج الحسن ازا شہلن اے اللہ مشکل تیری طرف سے آتی ہے تو ہی اسے آسان کرتا ہے تو میرے پیارے بیٹوں میری بیٹیوں میرے بھائیوں بھائیو اور عزیزوں بہنوں ہم جب بھی مشکلات خصوصاً امتحان آئے تو یہ دعا اللہ سے کثرت کے ساتھ کریں اسی طرح ایک کلمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کے وقت پڑھتے رب یسر ولا تور وتمم تم بالخیر اے اللہ میرے لیے آسانی کر دے اے اللہ مشکل سے مجھے بچا دے اور میرے انجام کو بہتر کر دے رب یسر ولا تعصر وتمم تم بالخیر اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقے کے مطابق سارے امور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے یہ دعا کسی سے نہ کہا کریں بلکہ یہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے اور اللہ یہ کہتا ہے وکال رب تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو استجب میں تمہاری بات کو قبول کروں گا تو جب اللہ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو تو پھر ہم کسی کو کیوں کہیں تو کہنے میں حرج نہیں ہے لیکن اپنے آپ پہ بھی اعتماد کریں کہ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں وہ ہمارا رب ہے اور انشاءاللہ وہ ہماری بھی سنے گا انشاءاللہ شاء قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں نماز سے پہلے اقامت کا جواب دینا ضروری ہے ہاں اذان کا جواب دینا بھی ضروری ہے اور اقامت کا جواب دینا بھی کیا نکاح سے پہلے ولیمہ ہو سکتا ہے نہیں میرے عزیز بھائی نکاح سے بعد ہی مصنون طریقہ ہے کہ نکاح کے بعد ہی ولیمہ کیا جائے ایک بھائی نے کہا ہے کہ دو بندے ہیں جو دس بارہ سال سے ادھار لی گئی رقم واپس نہیں کر رہے اللہ ہم سب کو سمجھ دے یہ بڑی مشکل گھاٹی ہے کسی کا پیسہ مارنا یا کسی کو تنگ کرنا پیسے کے معاملے میں یہ اللہ کے ہاں بہت برا انسان کے لیے وبال بنے گا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے یہ بہت سی باتیں ہیں میں التجا کروں گا بھائیوں سے جو مسائل پوچھنے ہیں وہ نماز کے بعد پوچھنے میں انشاءاللہ شاء آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اللهم ولا تنصر والنسر علینہ ولا ولاۃذہ وزدنا ولا تنقصنا برحمن تم مولانا فنسرنا کا فرین اللہ عضل اسلام اولمسلمین و اضل الشرق اول مشرقین اللہ عمر عدا الدین اللہ عمر عدا الدین اللہ عمر آدا الدین رب الناس وشف شافیلا شفا اللہ شفاء و شفا اللہ درسما اللہ شفنابی شفائی کا رحمتی کنستغیس اے اللہ تو ہمسب پہ رحم فرما ہمسب رحم فرما, اے اللہ, ہم سب فرما اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاتہ فرما اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ آتا فرما اے اللہ دنیا کے ہر امتحان میں ہمیں کامیابیاں نصیب فرما اے اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما اے اللہ اسلام پہ زندہ رکھنا اسی پہ موت نصیب فرمانا اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے ہم سب پہ رحم فرما اے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما اے اللہ ہمارے قرضوں کو ادا فرما اے اللہ ہماری زندگی میں ہمارے معاش میں ہمارے دین میں آسانیاں فرما سبحان ربک رب کرب العزت مائ صفون وسلام علی المرسلین و الحمد رب العالمین